اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے وضاحت حاضر رزق رقب اس آیت میں توحید و رسالت پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اور اس کے ذمن میں آخرت پر یقین لانے کی دعوت ہے بارد اس بارد یقین بارد کا انعام یہ بتایا کہ جب انہیں جنت کے پھلوں کا رزق ملے گا تو کہیں گے کہ ہمیں اس کا عالم یقین دنیا میں ہی نصیب ہو گیا تھا پھر خوش ہو کر کہیں گے الحمد للہ اللہ, اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہمیں سچا کر دکھایا وہ اتوبی وہ رشق ان کے لیے اجنبی نہیں ہوگا بلکہ وہ دنیا ملتا جلتا ہوگا لیکن لذت و فرخت میں کہیں اعلیٰ افضل ہوگا ان وأن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيظلم عذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يعقبون عهد الله من بعد ميساقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل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 اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ اقرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وضاحت مسلم باعث اللہ تعالیٰ نے بعض دوسری صورتوں میں باطل خداؤں کی عادسی اور بے اختیاری بنانے کی مکھی اور مکڑی وغیرہ کی مثالیں دی تھیں ان سے توحید سیکھنے کی بجائے بد نیت لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسی حقیق چیزوں کی مثالیں دینا خدا کی شان نہیں اس کو ایسی مثالوں سے کیا غرض انہیں جواب دیا گیا کہ جس طرح مچھر کو ہاتھی کے برابر مشینری دینے سے کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح ان چھوٹی چیزوں کی مثال دینے سے توحید کا اثبات ہوتا ہے اللہ کو نہ ان کے پیدا کرنے میں آ رہے اور نہ ان کی مثال کے آنے میں غل و بہی کَسی رویہ حدی مثال دینے سے جن لوگوں کے عقائد کا پول کھلتا ہے وہ چڑ جاتے ہیں اور جو حقیقت شناس ہیں وہ توحید پر قائم ہو جاتے ہیں اطاد سے نکل جانے کو کہتے ہیں اس سے مراد کبیرہ گنا ہوتا ہے لیکن بعض جگہ کفر مراد ہوتا ہے یہاں اطاعت سے مکمل نکل جانے والے <سؤال> کافی <الفاتح> مراد ہیں یعنی <سؤال> <سؤال> <سؤال> اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کی فطری استعداد بھی چھین لیتا ہے <اللزين ين قضون عهد> اللہ>, اللہ کی عائد سے وہ عہد بھی مراد ہے جو اس نے تمام ارواح سے لیا تھا کہ تم نے عبادت صرف میری ہی کرنی ہوگی اور وہ عہد بھی مراد ہے جو خاص بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت کریں تو فاسق وہ ہیں جو اللہ عہد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے قرابت والوں سے سیرا رحمی کا جو حکم فرمایا ہے اسے قطع کرتے ہیں فل اب عہد خدا بندی کو توڑنا اور رشتہ رحم کو کاٹنا زمین میں فساد ہے اور عام ظلم و بھی فساد فل اب ہے کئی فتح بک تم اموات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 پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہیں وضاحت کیف تخرون عب اللہ اس آیت میں دوبارہ پیش کیے گئے ہیں کہ جس نے پہلے وجود کو تیار کر کے جان ڈالی پھر موت کے ذریعہ واپس لے لی کیا وہ دوبارہ اس وجود کو بنا کر جان نہیں ڈال سکتا یہاں قیامت کے انکار کو اللہ کا انکار فرمایا گیا ہے کیونکہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عدالت کو بھی مانا جائے خالہ <لَكُون> یہ قیامت کی دوسری دلیل ہے کہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے وہ تم سے اپنی ان نعمتوں کا حساب بھی لے گا اس آپ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی ہے لیکن سورہ ناز سے اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان کی تخلیق پہلے ہوئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیدائش پہلے ہے لیکن اس کا بچھا دینا آسمان کے بعد ہوا سما سَمَاوَاتِ حدیث میں ہے کہ سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور سورہ طلاق میں زمین کے بارے میں فرمایا گیا ہے مر ال اول <لَهُن> زمینیں بھی آسمان جتنی ہیں نہ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 میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وضاحت فل اور خلیفہ کسی کے بعد اس کی جگہ پر سکونت کرنے والے کو بھی خلیفہ کہتے ہیں اور اس نائب کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو آقا و مالک کے دیے ہوئے اختیارات اور ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان کو خلیفہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ جنوں کے بعد زمین پر آباد ہوا بلکہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرے زندگی کو یہاں قائم کرے جو اس کے مالک کا فرمودہ اور پسندیدہ ہے اسی نیابت الہی میں اس کی عظمت کا راز ہے جو فرشتوں کی سجا سے ظاہر کی گئی تھی خریفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فساد کو روکے اور عدل قائم کرے فرشتوں نے اسی ضرورت خلافت سے اندازہ لگایا کہ اولاد آدم فساد کرے گی انہوں نے متعجب ہو کر انتہائی ادب سے سوال کیا دلوقتي دلوقتي دلوقتي کو آباد کرنے میں کیا حکمت ہے بِحَمْدِكَ مَنُقَدْ بِسُولَتْ یعنی ہم فطر و فساد سے پاک رہ کر ہر وقت تیری عبادت و اطاعت میں رہتے ہیں فرشتوں نے ظاہر میں اپنی تصویر و تقدیس کا ذکر کیا لیکن ان کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ پھر خلافت کے لیے ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے آئندہ آیت وما تم سے یہی مراد ہے عالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان حقیقتوں اور حکمتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے یعنی تمہارا کام میرے علم پر اعتماد اور امر کی اطاعت ہے تمہیں اس قریب کی کیا ضرورت فرشتوں کے اطمینان کے لیے یہ اجبای جواب تھا بعد میں اسماعی اشیاء کے امتحان سے حکمت سمجھا دی گئی وعلم آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے وضاحت اسماء سے مراد دنیا کی چیزوں کے نام اور خواص ہیں جن کا علم خلافت عرضی کے لیے ضروری تھا بخاری شریف کی ایک روایت سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے میدان حشر میں حساب کی آسانی کے لیے سب لوگ پہلے حضرت آدم سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے شفا کریں کیونکہ آپ کی اللہ کی کا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے تھے فرشتوں سے نام پوچھے گئے تو وہ نہ بتا سکے حضرت آدم سے سوال ہوا تو انہوں نے سب بتا دیے اس امتحان سے فرشتوں کو انتخاب آدم کی حکمت بتائی گئی کہ زمین کی آبادی و حکمرانے کے لیے صرف تصبیح و تقدیس کافی نہیں بلک بلکہ اشیاء کی خواص اور استعمال کا علم بھی ضروری ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے وَإن قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكنا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشدرة فتكونا من الظالمين فأزل هو الشيطان عنها فأفردهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعث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 ورنہ تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عزت اور آحق میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشتے بریوں سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے وزراح. اس چدول آدم سجدہ کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کسی کے سامنے پیشانی زمین پر رکھ دی جائے مسجود کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہے پھر اس کے حضور و انتحاری کے لیے سجدہ کیا جائے تو یہ سجدہ عبادت ہے جو صرف اللہ کا حق ہے مخلوق کے لیے شرک جنی ہے محض تعظیم کے لیے سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا حضرت آدم کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف کو والدین اور گیارہ بھائیوں کا سجدہ تعظیم کے لیے تھا لیکن شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے اسلام میں سجدہ تعظیم کو حرام کرا دیا گیا ہے بن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا شہر میں لوگ اپنے جرنیل کو سجدہ کرتے ہیں آپ سردار دو جہاں ہیں آپ اور فرمایا کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو آپ بھی مجھے سجدہ نہ کرو یعنی تعظیم کی یہ صورت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں خواب و نبی ہو یا ولی فرشتہ ہو یا پری فسجدو پریس ابلیس ابلیس کا معنی ہے انتہائی مایوس اس کا اصل نام تو یا حارث تھا نافرمانی کے بعد توبہ نہ کرنے پر اس کا نام ابلیس رکھا گیا سورہ وہ ایک جن تھا جو کثر عبادت کی وجہ سے میں آگ سے ہوں اور وہ مٹی سے حکم راہی کے مقابلے میں نسل کا غرور کرنے پر ہمیشہ کے لیے بلعون ہو گیا اور حکم ہوا یہاں منہا سے جنت مراد نہیں اس لیے کہ اگر یہ ماجرا جنت میں ہوتا تو بعد میں اسکول آنت و جنت کا نام لینے کی ضرورت نہ تھی جل جس مقام پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں بیوی بی کون تھی کب اور کیسے پیدا ہوئی جنت باغ کو کہتے ہیں وہ باغ زمین پر تھا یا جنت الماوا تھا مختصرا جواب یہ ہے واللہ کہ سورہ نساء میں ہے من نفس وخلق منها زوجہا اس نے تمہیں ایک جان یعنی علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور صحیح حدیث میں ہے کہ عورت پسری سے پیدا کی گئی ہے شاگردان رسول نے آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ علم الاشیاء کے انتہا آدم علیہ السلام پر نیم تاری ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پستری سے حضرت ہوا کو پیدا کیا جاگنے پر پوچھا تم کون ہو اس نے کہا عورت ہوں آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا رفیقہ حیات بنا کر جنت میں رہنے کا حکم دیا یہ جنت دراصل جنت المع تھا جو آسمانوں سے اوپر سجرت المنتہا کے پاس ہے کیونکہ اگلی ہی آیت میں ہے کہ شدر ممنوع کا پھل کھانے کے بعد سے ایک عرصہ تک ٹھکانا ہے سورا میں ہے شیطان نے حضرت آدم کو پسلانے کے لیے کہا میں تجھے ایسا درخت بتاؤں جس کا پھل کھانے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور ایسی بادشاہت بتاؤں جس پر زوال نہیں آئے گا زمین کے کی یہ تعریف کون تسلیم کر سکتا ہے کہ شیطان اسے پیشہ بخاری اور مسلم کی روایت میں موسا اور آدم علیہ السلام کے ایک مکالمے کا ذکر ہے جس میں موسا علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے جنت میں آباد کیا تھا پھر ت نے اپنی خطا کے ذریعہ لوگوں کو زمین کی طرف اتار دیا یعنی خطا کے بعد وہ زمین پر اترے تھے ابو ابوداود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اس پر انہیں آدم کی روح سے مکالمے کا موقع ملا حضرت آدم اگرچہ زمین کی خلافت کے لیے پیدا کیے گئے تھے لیکن امتحان کی غرض سے انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ خطاء ظاہر ہونے پر بتایا جائے کہ جنت تو تمہارا ہی ہے اگر تم اس سے بے دخل یا محروم ہوئے تو اس کا سبب تمہارے اپنے ہی گناہ ہوں گے قرآن و حدیث میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ فراد رکھا تھا یا اس سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی مزر خاصیت تھی یا اس میں علم الاسرار یا خیر و شر کی معرفت چھپی ہوئی تھی جس سے پردہ اٹھانا جرم تھا بلکہ جنت میں کھلی آزادی دے کر کسی ایک درخت کی پابندی لگا دی گئی تاکہ انسان کی آزمائش کی جائے کہ شیطان کی فریب کارانہ دوستی اور تہذیب و ترقی کے سبزدار دیکھ کر قانون خدا بندی پر قائم رہتا ہے یا پھسل جاتا ہے ذنت قدم پھسلنے کو کہتے ہیں جو کام خلاف شرح ہو لیکن اچھے مقصد یا جائز فائدے کے لیے کیے جائے اور نافرمانی کا ارادہ نہ ہو اسے ہوتا ہے. لیکن صاحب فضیلت اور رہنما لوگوں کے لیے یہ بھول چوک بھی قابل ہے بلند مقام کے مناسب نہیں ہوتا اور عام لوگ اسے دلیل بنا کر جرم پر دلیل ہو سکتے ہیں اور جو کام غلط سمجھتے ہوئے حرام خواہش یا ناجائز فائدے کے لیے کیا جائے اور اس کا سبب خواہش نفس کا غلبہ یا ارادہ کی کمزوری ہو وہ زمد یعنی گناہ اور جرم ہوتا ہے جس پر دنیا یا آخرت میں محدود سزا ہوتی ہے لیکن توبہ اور استغفات سے اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے اس قسم کے گناہ عام ممنوں سے سرزد ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے انہیں اس پر ندامت ہوتی ہے اور جس گناہ کا مقصد خدا کی بغاوت اور قانون راہی کی تحقیر ہو وہ زلارت و کفر ہوتا ہے جس سے ہدایت کا راستہ گم ہو جاتا ہے اور اکثر بغیر توبہ کے موت آتی ہے اور اس پر جہنم کی اودی سزا ہوگی مگر جب اللہ چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے امبیا عالم مصطورت معصوم ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو برے ارادہ اور برے اعمال سے ہوتا ہے لیکن خالب و مخلوط کا فرق یہ ہے کہ نبی کسی وقت گھر جاتا ہے وہ اپنے خیال میں دائرہ شریعت کے اندر ہی ہوتا ہے لیکن وہ کام ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا اس لیے ان کو تمبین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دیتا ہے تاکہ کسی بے دین کو ان کی شان میں گستاخی کا موقع نہ مل سکے مقربین امت اور اولیاء کرام کو بھی گراہوں سے بتایا جاتا ہے لیکن ان کے دل میں برے خیال آ سکتے ہیں اور یہی یعنی نبی اور ولی کا فرق ہے حضرت دل میں خلافت کا تذکرہ سن کر یہ کھٹکا موجود تھا کہ زمین پر جانا اور جینے کے بعد مرنا ہوگا شیطان نے وہ بھاپ لیا اور قسمیں کھا کر کہا کہ اس درخت کا کھانے سے تمہیں اور جنت کی بادشاہی مل سکتی ہے یا تم فرشتے بن سکتے ہو کہ آزمائشوں میں پڑے بغیر مقام قرب حاصل رہے آدم السلام نبی تھے لیکن جنت کی محبت اور مقامی قرب کے لالچ میں یہ بھول گئے کہ دشمن کی قسمیں محض فریب ہوتی ہیں شیطان نے دیکھا کہ وہ ابھی آمادہ نہیں ہوئے تو حضرت ہوا سے کہا کہ بڑے میاں تو مانتے نہیں تم ہی سمجھاؤ وہ اپنے بھولے پن کی وجہ سے جلدی متاثر ہو گئی پھر انہوں نے لاڈ پیار اور میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت عالم کو نرم کر لیا میں ہے لولا کہ ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت کبھی اپنے خوات کی خیانت نہ کرتی پیار اور اسرار سے غلط کام پر لگانے کو خیالت کہا گیا ہے عورت کی وفا یہ ہے کہ معاملات میں اپنی منوانے کی بجائے خاموں کی مانے کی قرآن نے حضرت آدم کی غلطی کی اور ضلع کہا ہے یعنی یہ بغاوت نہیں تھی اور ہم <سلام> نے پہلے آدم اور اسلام سے عہد لیا تھا بس وہ بھول گئے ہم نے ان کے اندر مضبوطی نہ دیکھی یعنی ارادہ <تصفح> <دلوقتي فوسوسا تصفح> شیطان, شیطان نے ہمیشہ کی زندگی اور جنت کی بادشاہی کا خیال ڈالا یعنی مقصد برا نہیں تھا ان تمام آیات کو محفوظ رکھ کر فعافا آدم اور اباہ کا معنی یہی کیا جائے گا کہ آدم نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا اور صحیح راستے سے اکھڑ گئے سورة پھر ان کے اس کو پسند کر لیا اور درخواست کی تھی کہ مجھے آدم اور اس کی اولاد کو آسمانے کے لیے قیامت تک محنت دی جائے چنانچہ اسے ہر جگہ آنے جانے اور ہر ہربا آزمانے کی اجازت مل گئی وہ جنت میں اسی غرض سے آتا رہا پھر آدم و کے ساتھ اسے بھی خلوص کا حکم ہوا اور شیطان اور ان کی اولاد کے درمیان مستقل عدابت کا ذکر ہے یہ معنی نہیں ہے کہ آدم و حبا کے درمیان ہوگی. میں ہے آدم اور کو دو فریقوں کی حیثیت سے خطاب کیا گیا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ كَفَرُوا اشحاب هم آدم نے اپنے پروار سے کچھ قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیاری کرنا کہ جنہوں نے میری और हमारी ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غنظات ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آدم و حقا نے شدر ممنوع کا پھل ابھی چکھا ہی تھا بہشتی لباس ٹکڑے ہو کر گر گیا حیات طور پر درختوں کے پتے لپیٹنے لگے اللہ تعالیٰ نے था تمہیں روکا نہیں تھا اور بتایا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے। اب تم یہاں سے نکل جاؤ ڈانس سن کر نظریں हुए ہوئے سسکیاں بھرنے لگے انہیں ایسے भरे بھرے الفاظ نہیں रहे رہے تھے جو بارگاہ رائیں معافی کے لیے کرے। اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی की دیکھ देखकर خود ہی کل سکھا دی جنت سے لیا جائے گا تو دوبارہ کا حکم کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہی ہوگا نیکی کماؤ گے تو جنت میں آ جاؤ گے یعنی معافی ہو جانے کے بعد وہ خلیفت اللہ کی شان میں زمین پر لائے فلا خوفن پیش آنے والے خطرات کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں اور کسی نعمت اور تھن جانے پر جو صدمہ ہوتا ہے اسے حسن یعنی غم کہتے ہیں ہر قسم کے خوف و ملال سے پاک جگہ تو جنت ہی ہے لیکن جو لوگ ہدایت ربانی کی معاشی زندگی بسر کریں انہیں دنیا میں بھی ناکامی کا خوف نہیں ہوتا بلکہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور بھی نصیب ہوتی ہے اور دنیا کی نعمت نہ ملنے یا چھن جانے پر غمگین یا ضرور ملے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حیرت کے سوا ہوگا یہی نفس مطمئنہ ہے جمع کا لفظ ہے اس کا مفرد آیت ہے جس کا اصل معنی نشان ہے قرآن مزید میں استعمال یعنی کا نشان اور اس کی توحید کی دلیل ہے نمبر دو معجزہ نظام دنیا کا جو کام پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں یعنی اس کے مقابلہ سے لوگ عاز ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمر ہے جس سے کسی قرآن سورت کو ترتیب دیا گیا ہے اسے آیت کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا ہر جملہ غور کرنے والوں کے لیے حق و صداقت کے دلیل ہوتا ہے یا علیکم بعہدی علیقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس جو تم نے مجھ سے کیا تھا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 یا بنی اسرائیل اسر علفرتی پہلے یا ایب سے تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا تھا اور عام نیم کے ذکر کی تھیں اب خاص بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کراتا ہے اسرا کا معنی بندہ اور عید کا معنی اللہ اللہ کا بندہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان کے بارہ بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے ان کو خاص خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علم و فضل کا بڑا روگ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیا تو وہ سچے رسول ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان تھا کہ ان میں ہزاروں نبی بھیجے اور انہیں تورات دی ان انبیاء کی زبان سے اور تورات کے بیان میں ان سے ہیا گیا تھا کہ آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہوگی اس پر اللہ کی طرف سے یہ عہد تھا کہ دنیا میں عزت اور آفلت میں جنت دیا جائے گا لیکن انہوں نے دولت اور سرداری کی خاطر عہد کو بھلا دیا اور دین کو تبدیل کر دیا وہی فرمون اللہ نے فرمایا کہ سچی گواہی دینے سے اگر تم ڈرتے ہو کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے اور نظرانے بھی بند ہو جائیں گے تو کسی کے اختیار میں کچھ نہیں صرف مجھ سے ڈرو قرآن اور مخالف نہیں بلکہ تمہاری اصل کتاب کی تصدیق کرتا ہے یعنی اعتقادی مسائل انبیاء کے واقعات اور ان کی اتباع وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں شرعی احکام میں اگر کچھ تبدیلی ہے تو یہ مخالفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زمانے کی ضرورت کے مطابق پہلے بھی تبدیل کرتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ تم ہی پہلے کفر کرنے لگو اگرچہ مدینہ کے یہود سے پہلے مکہ کے قریص نے کفر کیا تھا لیکن ان کا کفر جہالت پر مبنی تھا جان بوجھ کر کفر کرنے میں یعنی دنیا کی خاطر میری آیات کو نہ چھوڑو اور نہ انہیں تحریف کرو بعض علما کے خیال میں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ تعلیم قرآن کا معافظہ دینا حرام ہے لیکن مشارہ کی اصل صورت یہ ہے کی خریداری میں جس طرح چیز کی قیمت گاہک کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اسی طرح قرآن کی محبت یا ثواب کی نیت دل سے نکل جائے اور صرف مال کی خاطر تعلیم دی جائے تو یہ معاوضہ واقعی حرام ہے اور حدیث کی روح سے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اور اگر تعلیم قرآن کے لیے فراوت اور اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے کچھ معاوضہ لیا جائے تو جائز ہے وہ فرمایا گیا تھا دنیاوی خطرات کا خوف بھی مجھ سے رکھو اور یہاں فرمایا کہ کوشش کروا تو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 اور اپنے فراہوش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں یہودیوں <بِالْبَابِن> نے کچھ باتیں کر تورات میں شامل کر دی تھی ایسی بداعت سے بھی حق کی اصلیت چھپ جاتی ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح ترائل تھے وہ ان کو بھی چھپا دیتے تھے اس لیے انہیں شرم دلائی گئی کہ حق کو جانتے ہوئے یا کسمان حق کی سزا کو جانتے ہوئے تم یہ جرد کیوں کرتے ہو؟ آو اور بعض بات نواز کو تو وہ دینی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے انہیں تاکیب کی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو مل کر نماز پڑھو تاکہ قبولیت بھی ہو اور مسکینوں کے صف میں کھڑا ہونے سے تمہارا نسلی غروب بھی ختم ہوا اللہ تعالیٰ سے تبدیلی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا سبق دیتے ہو لیکن خود بے وفائی کرتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے رہتے ہو امن کی یہ نہیں بلکہ علم کا روپ جمانے اور نظرانوں سے جیب کروانے کے لیے. کیا تمہاری عقل یہ نہیں کہتی کہ عوام سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تبلیغ کا عملی نمونہ بھی پیش کرو اس آیت میں بے عمل علماء کو نیکی کی تبلیغ پر نہیں ڈانٹا گیا بلکہ عمل نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے تبلیغ دین مستقل فرد ہے جو عمل نہ کرنے سے ثابت نہیں لیکن خطبا کو بے عمل ہو جانے پر سخت اٹھانی پڑے گی اور برائی کرتے تھے وہ جواب دے گا میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا دوسری حریف میں ہے کیا صلی اللہ کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اور زبانیں کی آپ کے پوچھنے پر یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے أنهم ربهم وأنهم إليه راجعون اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گیاں ہیں مگر ان لوگوں پر گرا نہیں جو عزت کرنے والے ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ موت کے بعد اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف, طرف لوٹ کر جانے والے ہیں مستعین وضاح مستر کا معنی ہے باندھنا اور روکنا یعنی نفس کو غربت بیماری یا دشمنان دین کے مقابلہ میں حق پر مضبوط رکھنا اور حرام خواہشات سے نفس کو روکنا اور قابو کرنا احکام شریعت پر پابندی نفس انسانی کے لیے بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے اللہ تعالی کی رہنمائی اور اشد ضرورت ہے جو صبر اور نماز سے حاصل ہو سکتی ہے یعنی دل میں حق پر ڈٹ جانے کا عزم ہو اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور اس کے فضل و رحمت کی دعا جاری رہے تو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی دلوں کو حوصلہ اور دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے بڑی اسرائیل کے لیے گدی چھوڑنا اور ضرورت کو ٹھکرانا اور لوگوں کی دشمنی مول لینا بہت مشکل ہو گیا تھا اس لیے فرمایا گیا کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعہ آسان بنا سکتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے جنگ اہداد کی رات سخت گھبراہٹ تھی آپ نوافل میں مشغور رہے بدل کی رات صحابہ پر نیند تھی اور آپ صبح تک نماز پڑھتے رہے حضرت عمر نے بھائی کی موت کا غم ہلکا کرنے کے لیے دو رکت نفل ادا کیے ابن کا پھر <شُوَئِن> پابندی اور ادا و شرائط کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا بڑا بھاری کام ہے لیکن جو لوگ بندہ بن کر رہی ان کے لیے نماز راحت جان ہوتی ہے اس کے برعکس نسل کے مقبور اور دولت و عزت کے نشہ سے چور کے لیے نماز وقت کا ضیاء طبیعت کی گرانی اور کثر شان ہوتی ہے اللہ دینا کا مانا گمان ہے لیکن بلکہ قرآن میں اکثر جگہ یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے ملاقات رب سے مراد موت ہے سورہ ان میں ہے جو شخص اللہ کی ملاقات چاہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یعنی موت آنے والی ہے بخاری میں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے وضاحت فرمائی کہ مومن کو موت کے وقت جب بشارت ملتی ہے کہ اللہ تم پر راضی ہے اور تمہارے لیے جنت کی عزت اور راحت ہے تو اس وقت اسے اللہ کی ملاقات سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی معمولہ پر شہید ہونے والے صحابہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا نا فرغانہ ہماری جب سے ملاقات ہو گئی ہے وہ ہم پر راضی ہیں اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا ہے یہاں ملاقات سے مراد موت شہادت ہے آج کا مطلب یہ ہے کہ جن کے دل میں اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور قیامت کی جواب دہی کا خوف ہوتا ہے ان کے لیے صبر کرنا اور نماز کا پابر آسان ہو جاتا ہے یا بنی اسمان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 بنی اسرائیل توحید کے دائر ہونے کی بنا پر سب پر فضیلت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یہ مرتبہ آپ کی امت کو نصیب ہوا ارشاد ربانی ہے تم سب سے بہتر امت ہو یا اس بارے میں بنی اسرائیل تمام زمانوں میں افضل ہیں کہ جتنے نبی ان میں آئے ہیں اور کسی قوم میں نہیں آئے اور جتنے انتظامات موجودہ طور پر ان کے لیے کیے گئے ہیں اتنے کسی امت کے لیے نہیں کیے گئے بنی اسرائیل کے دیگاڑ کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نبیوں کی ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم کتنے ہی براہ کر لیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے انہیں بتایا گیا کہ وہاں ایمان آئے کو آئے آئے کوئی کام نہیں آئے گا مباحد نمازیوں کے لیے انبیاء کی شفا اتنے الاہی کی پابند ہوگی وَمَنِ اجْتَنَبَ الضَّلَالَةَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ لَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِّن ربكم عظيم. الْبَحْرَ ثُمَّ عَالَ فِرْعَوْنَ اور ہماری ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے اور اس میں تمہارے پرو کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی اور جب ہم نے تمہاری لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فراؤن کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھیں تو رہے تھے وزاحت من آل مصر کے بعد شاہوں کا لقب فراؤن تھا اور آل فراون سے مراد اس کے پیروکار تھے نسائی شریف میں ابن عباس کی روایت ہے کہ کسی نے فراؤن کو بتایا کہ بنی اسرائیل ایک شخص کی پیدائش کے کی منتظر ہیں غلامی سے نجار دلائے گا خون کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسا علیہ السلام کو پیدا کیا اور کی گود میں پالا پھراون اور اس کی حکومت کو تباہ کیا مصر میں ایک عرصہ باطل کی کشمکش رہی آخر اسرائیل کو لے کر ایک رات روانہ بحری کلزم ہے ان کے گھبرانے پر موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور راستہ بنائے گا حکم ہوا اے موسیٰ کی لڑیا پر مارو اس سے پانی پھٹ کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان یہ واقعہ محرم کی دسویں تاریخ یعنی آشورہ کے دن ہوا یہود اس روز شکر کا روزہ رکھتے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مسا اسلام سے تعلق زیادہ ہے چنانچہ آپ اور صحابہ آر گے ویار پوس لو لان پالی کالی کا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 <نالیلہ> بلا عطا کی جائے اسرائیل نے بشا بنا کر پوجنا شروع کر دیا اس شرک پر انہیں ظالم کہا گیا افوب کا معنی ہے غلطی کی سزا نہ یا زیادتی کا انتقام نہ لینا اگر افوب کے ساتھ غفران کا ذکر ہو تو افو سے دنیا کی سزا کی معافی اور مغفرت سے آخرت کی سزاؤں سے معافی مراد ہوگی جیسے ہم انہیں دنیا کی سزا سے معافی دے دو اور آخرت میں معافی کے لیے دعا کرو وہ تمہارے گنا ہے اور اللہ بہت سے گناہوں کی سزا نہیں دیتا سورہ آرات میں ہے کہ بچرے کی پوجا پر اکثر بنی اسرائیل کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر نہ کیا اور ہمیں نہ اور سالے میں پڑ جائے کہ جب موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا اُزرے معقور سن کر دعا کی رب تو اس کے جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچے کو معبود بنا لیا ہے ان قریب ان پر, ان پر, ان پر نازل ہوگا لیکن اس کے بعد بھی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اس دستور راہی کے مطابق جنہوں نے توبہ کر لی آج سے پہلے معاف کر دیا گیا پھر ہم نے اس جرم عظیم کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا اس آیت میں اسی معافی کا ذکر ہے وَإِذْ وہ کتاب الْكِتَابَ فرقان کتاب سے مراد تارات اور فرقان سے مراد موجزات ہیں یا فرقان ایسے واضح قوانین کو کہا گیا ہے جن کے مطابق فیصلہ کرنے میں کوئی الجھاؤ باقی نہیں رہتا اور آج کو جی خاص صفت کی بنا پر فرقان کہہ جاتا ہے جیسے تبارت اللذی نزدل الفرقان اس میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے اور, فرقان اس اور نور بصیرت کو بھی کہا جاتا ہے جو تقوی اختیار کرنے پر حاصل ہوتا ہے اللہ يجعل فرقانا اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا فرمائے گا جس سے تم حق کو بادل اور تبدیل کر سکو گے قرآن مجید میں کا گئے بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے کہ اس سے دنیا کے سامنے حق کی عظمت اور باطل کی بد انجامی ظاہر ہو گئی تھی وَإِن موسى لقومه يا قوم إنكم أَنفُسَكُمْ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 پھر اس نے تمہارا قصوریا وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مطابق معاف کر دیا تھا سما میں اسی معافی کا ذکر کیا گیا ہے اب ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کچھ لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن مانے کے نہیں اور یہ ان کی وقتی خطا نہیں تھی بلکہ ان کے اندر کفر تھا جس کی وجہ سے بچڑے کی عقیدت و تھی. پر اسرار اور سے انکار کفر و اعتدال تھا جس کی سزا میں انہیں قتل کیا گیا کیونکہ وہ عزیز و اقارب تھی اس لیے انف سکم کا لفظ بولا گیا ہے اور ان چند مرتدین کے قتل کے لیے بھی انہیں سمجھانا پڑا کہ تمہارے رنگ کے نزدیک اس باغی انصر کو ختم کرنا ہی بہتر ہے دین اسلام میں بھی اطلاع کی سزا قتل ہے جس کا نفاذ اسلامی بغاوت کی تفصیل میں یہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے گسالا پرستی کے شرک سے توبہ کی صورت یہ تھی کہ وہ پوری قوم بلا امتیاز ایک دوسرے کو قتل کریں پھروں پر بادل کا اندھیرا کیا گیا اس طرح قت عام کے نتیجہ میں جب ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے تو معافی کا اعلان کیا گیا دوسری تفصیل یہ کی گئی ہے کہ جو شرک سے بچ گئے تھے ان کو حکم ہوا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں مجرم لوگ جمع ہو کر ایک میدان میں بیٹھ گئے اور توحید والوں نے ستر ہزار یا دورات کی ایک روایت کے مطابق تین ہزار آدمی قتل کیے یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ تمام امبیائی کرام نے شرک اور دوسرے گناہوں سے توا کے لیے ندامت اور استغفار کی تلقین کی ہے اور قتل کی شرط پیش نہیں کی تو پھر بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر قتل کی شرط دوسری بات یہ ہے کہ جس قوم کی دینداری کا یہ حال ہو کہ اطاعت کا عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ گرانے کی دھمکی دی گئی ہو اور جو اپنے منسنہ نجات دہندہ پیغمبر کو یہ جواب دیں کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ ان سے لڑائی کرو ہم تو یہیں بیٹھیں گے ایسے بے وفا لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ستر ہزار باپ بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کر دیں قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کے, کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو دستور پہلے سے جاری ہے بنی اسرائیل کی معافی کے لیے بھی وہی عمل میں لایا گیا تھا اسی وجہ سے اس مقام کی تفسیر میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ عام تفاصیر سے الگ ہے اور اس کے لیے گنجائش یہ تھی فخلو میں جن سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لاطو شد ہوں نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تقریب کرو اس لیے قرآنی آیات کی عوشنی میں ہی اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے <تصفيق> ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغبام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا منهم طيبات ما رأيتكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا تمنى موسیٰ سے کہا کہ موسا جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے احسان مانو اور بادل کا تم پر سایہ تمہارے لیے من و سلوا اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں جگارتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے خطانر اللہ جہرطن. گوشالہ پرستی کے اجتماعی جرم کے متعلق تفصیلی احکام کی ضرورت تھی موسا علیہ السلام نے ستر آدمی منتخب کی اور اپنے ہمارا کوہ پر لے گئے علیہ السلام بادل جیسے نورانی حجاب میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد واپس آئے اور احکام بیان فرمائے تو قوم کے نمائندے کہنے لگے ہمیں آپ کی باتوں پر یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے اس گشتاخی پر بجلی زور سے کرکی اور پہاڑ پر زلزلہ کاری ہو گیا اور وہ دہشت سے مر گئے بعد میں حضرت موسا کی دعا سے زندہ ہوئے اللہ علیکم علیکم بنا دیا اور قرآن کے ذخیرے ختم ہوئے تو من و سلوا عنایت فرما دیے من ایک قسم کی گون تھی جو صبح کے قریب چھوٹے دانوں کی مانب شبن کی طرح برستی اور اس کے ڈھیر لگ جاتے شہم سے زیادہ میٹھی اور لذیذ تھی اور سلوا بٹیر جیسا پرندہ تھا شام کے وقت ان کے جھنڈ قریب آ کر بیٹھ جاتے بڑی اسرائیل آتے تھے